تازہ واقعہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی عمر ساٹھ سال سے کچھ اوپر ہے ان کی کئی بیٹیاں اور بیٹے عالم و فاضل ہیں اور خود وہ بھی ماشاء اللہ پکے دیندار مسجد کے خدمتگار اور بزرگوں کی خدمت میں حاضر باش انہوں نے اپنی ایک فکر اور پریشانی کا تذکرہ کیا کہ فلاں کام کرنا چاہتا ہوں مگر راستہ نہیں مل رہا آپ مشورہ دیں ان سے عرض کیا کہ استخارہ کریں انشاءاللہ اللہ راستہ بھی مل جائے گا اور مدد بھی ان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں مگر پھر کچھ پریشان ہو کر کہنے لگے استخارہ کا کیا طریقہ ہے ان کو عرض کیا کہ بالکل آسان طریقہ ہے وہ طریقہ ان کو بتا دیا پوچھنے لگے پھر مجھے اس کا نتیجہ کیسے معلوم ہوگا خواب آئے گا یا کچھ اور عرض کیا نہ خواب ضروری نہ الہام بس خیر آ جائے گی انشاءاللہ اللہ تفصیل سے بات سمجھائی تو وہ خوش ہوئے اور سمجھ گئے مگر مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنی عمر مسجد اور دینداری کے ماحول میں گزارنے والے مسلمان کو بھی استخارہ کا علم نہیں جبکہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اتنی اہمیت سے استخارہ سکھاتے تھے جیسے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہو قرآن مجید کے بعد جو صحیح ترین کتاب امت مسلمہ کے پاس ہے وہ ہے صحیح البخاری جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے استخارہ کی حدیث اور دعا اس کتاب میں تین جگہ بیان فرمائی ہے اس حدیث میں استخارہ کا مکمل طریقہ نصاب موجود ہے آج کے رنگ و نور میں انشاء اللہ یہ حدیث شریف بیان کی جائے گی تاکہ ہم اونچی اور صحیح صنعت کے ساتھ استخارہ کی نعمت اور دعا حاصل کر سکیں